يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدثاتها وكل مهدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار الغافي بما في الصحيحين اس کتاب کا تیسرا مقصد العبادات اور اس مقصد سے متعلقہ تیرویں کتاب کتاب الجہاد اور اس کتاب کی دوسری فصل احکام الغنائم مال غنیمت کے احکام اور اس فصل کی آخری حدیث حدیث نمبر نو سو چوبیس نائن ٹو فور میم اس عدیث کو اپنی کتاب میں جگہ دینے والے امام امام مسلم رحمہ اللہ ہے عن عمر ابن خطاب قال جناب عمر بن خطاب رضی اللہ عن سرویت ہے وہ کہتے ہیں کہ لمبا کان یوم بر اکبر نفر من صحابۃً نبی صلی اللہ علیہ وسلم فقالو فلان الشہدن فلان الشہد جب خیبر کا دن تھا تو نبی علیہ اللہ کے صحابہ کلام میں سے کئی لوگ آئے تو انہوں نے کہا فلاں آدمی شہید ہے فلاں آدمی شہید ہے حت مروا علا ردالین یہاں تک کہ ایک آدمی کے پاس سے گزرے فقالوا تو کہا فلاں شہید الفلاں آدمی شہید ہے فقات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو فرمایا نبی علیہ السلاۃ السلام نے کلا ہرگز نہیں یعنی کہ جس آدمی کو تم نے ابھی شہید قرار دیا ہے وہ شہید نہیں ہے انی رعیت ہو فرنار بے شک میں نے اسے آگ میں دیکھا ہے فی بردن غلّہ اس چادر کی وجہ سے جس کی اس نے چوری کی تھی جس کی جس کے ساتھ اس نے خیانت کی تھی یعنی کہ مال غنیمت یہ جب تک تقسیم نہ کیا جائے یہ امانت کی حیثیت رکھتا ہے تو اس نے مال غنیمت کی چادر چوری کر لی بطول خیانت اپنے پاس رکھ لی جمع نہیں کروائی تو رہے ہیں ہرگز نہیں بشک میں نے اس کو دیکھا ہے فن ناری آگ میں فی برد عطن اس چادر کی وجہ سے غلط جس کی اس نے خیانت کی او آبا یا پھر عباء کی وجہ سے آبا سے مراد آپ کوٹ لے لیں کوٹ سے ملتی جلتی ملتا جلتا لباس لے لیں ثم قال رسول اللّہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر فرمایا نبی علیہ السلاط والم نے یبن الخطاب اے خطاب کے بیٹے مراد کون ہیں جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اے خطاب کے بیٹے اتحب جاؤ فلاد الناس لوگوں میں اعلان کر دو کہ انح المؤمنون کہ جنت میں مومنوں کے سوا کوئی داخل نہیں ہو سکے گا لوگوں میں اعلان کر دو کہ بے جنت میں مومن ہی داخل ہو سکیں گے کالا جناب عمر کہتے ہیں فخرئی تو, تو میں نکلا فلادی تو, تو میں نے یہ اعلان کیا اللہ خبردار یعنی کہ دھیان سے بات سن لو توجہ سے سن لو کہ انَََ الائد خلجنت منون کہ جنت میں صرف مومن ہی داخل ہو سکیں گے اس حدیث سے ایک تو غنیمت کا پتہ چلا کہ جب تک یہ تقسیم نہ ہو تو یہ امانت ہے اور اس میں سے کوئی بھی چیز اپنے پاس رکھ لینا جرم ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن حکیم میں ومئن یغل یا اطی بما غلّ جو خیانت کرے گا اور مال اپنے پاس رکھ لے گا وہ اس مال کو لے کر روزے قیامت حاضر ہوگا یعنی یہ مال اس کے لیے باعث سے عذاب بن جائے گا دوسرے نمبر پہ مسئلہ یہ معلوم ہوا کہ نام لے کر یقینی طور پہ کہنا کہ فلاں آدمی شہید ہے یہ درست نہیں ہے سوائے ان کے جن کی شہادت کی گواہی نبی علیہ السلاۃ اسلام نے دے دی ان کے بعد جو لوگ بھی شہید ہوئے ہیں آپ یقینی طور پہ نام لے کر نہیں کہہ سکتے کہ وہ شہید ہیں اللہ بتر جانتا ہے کہ لڑنے والے کی نیت کیا تھی وہ کس مقصد سے لڑتا رہا اللہ نے اس کی شادت کو قبول کیا یا رجیکٹ کر دیا جسے آپ ولی سمتے ہوں ہو سکتا ہے اللہ کے ہاں وہ ولی نہ ہو تو اس لیے کسی کے بارے میں نام لے کر یقینی طور پہ گارنٹی دینا غلط ہوگا اور افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے کہ پاک و ہند میں یہ چیز عام ہے جس شخص کو بزرگ سمتے ہیں اس کی قبر پہ عالی شان مزار و دربار قائم کر دیتے ہیں اور پھر وہاں پہ شروع ہو جاتا ہے لوگوں کے جمگٹے قائم ہوتے ہیں اور پھر یہ یقین کر لیا جاتا ہے کہ یہ آدمی پکا وری ہے پکا جنتی ہے اور اس کے جنت میں جانے میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے البتہ دیکھنا یہ ہوگا کہ اپنے مریدوں میں سے کتنے لوگوں کو جنت میں لے کر جائے گا تو یہاں پہ دیکھیے کہ صحابۂ کرام کسی شخص کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ یہ شہید ہے اور نبی علیہ وسلام فرما رہے ہیں بالکل نہیں میں نے تو اس کو جہنم میں دیکھا ہے کیونکہ اس نے ایک چادر چوری کی تھی مال غنیمت میں سے ایک چادر اپنے پاس رکھ لی تھی اب آپ دیکھیے کہ صحابہ کے نام جس کو شہید سمجھ رہے تھے ولی سمجھ رہے تھے نبی علی سلام نے فرمایا میں نے تو اس کو جہنم میں دیکھا اور جرم کیا تھا چادر, چادر. مال غنیمت میں سے تو اسے پتا چلا کہ جس کو آپ ولی سمتے ہو ضروری نہیں کہ وہ جنتی ہو. ہو سکتا ہے اس نے کوئی ایسا گنا کیا ہو جس کا آپ کو علم نہ ہو. اللہ سے کوئی بھی گنا چھپا نہیں رہتا بلکہ یہیں سے مجھے یاد آیا کہ یوٹیوب پہ ایک کلپ موجود ہے آپ بھی اسے سن سکتے ہیں اس میں ایک غیر مسلم ملک کا آفیسر ریٹائر ہونے کے بعد اپنا کارنامہ بیان کر رہا ہے وہ اس غیر مسلم ملک کی خفیہ ایجنسی میں تھا اور اس غیر مسلم ملک کی طرف سے بطور جاسوس ایک مسلمان ملک میں رہتا رہا تو وہ خود کہہ رہا ہے کہ میں ایک مسلمان ملک میں رہ رہا تھا اور میں وہاں پہ ایک مزار اور دربار پہ بھی چلا جایا کرتا تھا تو وہاں پہ کچھ کمرے بنے ہوئے تھے جن میں ایسے لوگ رہتے تھے جن کو پیر کہا جاتا تھا بزرگ کہا جاتا تھا تو ان میں سے ایک کی مجلس میں میں بھی بیٹھا کرتا تھا ایک دن میں گیا تو وہ بزرگ تنہا تھے تو میں نے ان سے کہا کہ آپ مجھے مسلمان نہیں لگتے ان کا بھی کیسے تم یہ بات کیوں کہہ رہے ہو کہا کہ مجھے لگتا یہی ہے تو انہوں نے کہا کہ بالکل میں مسلمان نہیں ہوں میں ایک اور دین سے تعلق رکھتا ہوں میرا تمہارا دین ایک ہے پھر اس نے ادھر ہی ایک مورتی چھپا کے رکھی ہوئی تھی اسی کمرے میں جس کی وہ پوجا کرتا تھا جو اپنے آپ کو لوگوں کی نگاہوں میں پیر قرار دیتا تھا تو اس نے اعتراف کیا اس غیر مسلم کے سامنے کہ بالکل میں مسلمان نہیں ہوں میرا تمہارا دین ایک ہے یہ مورتی دیکھو میں اس کی پرستش کرتا ہوں اس کی میں عبادت کرتا ہوں اب لوگ اس کو کیا سمتے ہیں پیر وہ فوت ہو جائے گا اس کی عالی شان قبر بنے گی بہت بڑا مزار بنے گا لیکن وہ مسلمان بھی نہیں ہے تو اس لیے کسی کے بارے میں گارنٹی دینا یہ غلط ہے یہ درست نہیں. نہیں ہے تو آپ فرما رہے ہیں کہ یہ آدمی جو ہے اس کو میں نے جہنم کی آگ میں دیکھا ہے اس چادر کی وجہ سے جس کی اس نے خیانت کی اور پھر آپ نے عمر فلوق کو بھی بھیجا کہ لوگوں میں اعلان کر دو جنت میں وہی داخل ہو سکے گا جو مومن ہوگا جو مسلمان نہیں ہے محمد نہیں ہے وہ جنت میں کبھی بھی نہیں جا سکتا یعنی کہ جتنے بھی وہ اچھے کام کر لے لوگ ہو سکتا ہے اس کی تعریفیں کریں کہ اس نے ایک ہزار یتیموں کی کفالت کر رکھی ہے ایک ہزار بیواہوں پہ خرچ کرتا ہے اس کے پچاس کے قریب ہاسپٹل چلتے ہیں اس کی لاکھوں کی تعداد میں ایمبولینسیں چلتی ہیں اس کا دفتر ہے جس سے غریب لوگ کھانا کھاتے ہیں جتنے بھی اس کے کارنامے ہوں اگر ایمان نہیں ہے تو ان کارناموں کی آخرت میں کوئی حیثیت نہیں ہے اس لیے ہمیں چاہیے اپنے ایمان کی بھی فکر کریں اور اپنے رشتے داروں کے ایمان کی بھی فکر کریں ہمارے وہ رشتے دار جو نمازیں پڑھتے ہیں حج کرتے ہیں لیکن اس کے باوجود کفر و کا ارتکاب کرتے ہیں قبر والوں سے دعائیں کرتے ہیں اور دعا عبادت ہے تو اس وجہ سے ان کا ایمان خطرے میں ہے الفصل و ثالث اب ہم تیسری فصل کی طرف بڑھتے ہیں یہ کیا ہے الجزیتو والموادعہ جزیہ یہ کس کو کہتے ہیں یہ اس ٹیکس کو کہتے ہیں جو ان غیر مسلموں سے لیا جاتا تھا جو مسلمان مسلمان علاقے میں رہتے تھے مسلمان گرنٹی دیتے تھے کہ یہاں پہ تمہاری عزت محفوظ رہے گی اور تمہاری جان محفوظ رہے گی تمہیں امن و امان ملے گا لیکن تمہیں ٹیکس ادا کرنا ہوگا تو یہ ٹیکس لیا جاتا تھا کن سے غیر مسلموں سے اور کئی لوگوں نے اس معاملے کو بہت بڑھا چڑھا کر پیش کیا ہے کہ جیسے اسلام نے ایسے لوگوں پہ ظلم کیا ہو جب کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے یہ ٹیکس صرف ان لوگوں سے لیا جاتا تھا جو لڑنے کے قابل ہوتے تھے عورتوں سے نہیں بچوں سے نہیں بوڑھوں سے نہیں اور آپ دیکھیں ایک نوجوان سے ٹیکس لیا جا رہا ہے معمولی سا ٹیکس اور اس کے بدلے میں سہولتیں کتنی مل رہی ہیں تو یہ ہے جزیہ ٹیکس اس کا تذکرہ قرآن حکیم میں بھی آتا ہے اور اس کے بعد کیا جزیا والموادہ موادہ مطلب کیا ہے سلو کر لینا یعنی کہ اس فصل میں وہ احادیث آئیں گی جن میں جزیے کا تذکرہ ہوگا اس ٹیکس کا تذکرہ ہوگا جو غیر مسلموں سے لیا جاتا تھا اور سلو وغیرہ کا تذکرہ ہوگا باب نمبر ایک باب الوفاء او بلاحدی عہد کو پورا کرنا پہلا باب کس کے بارے میں ہے عہد کی پاسداری کے بارے میں عہد کو پورا کرنے کے بارے میں حدیث نمبر نو سو پچیس نائن ٹو فائیو اس کے بعد اس حدیث کو روایت کرنے والے امام کون ہے؟ امام مسلم ان بن الیمانی روایت ہے حضیفہ بن یمان سے تو حضیفہ کے بعد پھر کون ہوئے یمان, یمان. قال وہ کہتے ہیں مامانی انشد بدرن اللہ انی خرج تو انا و ابی حسیل مجھے بدر کی لڑائی میں شریک ہونے سے کسی چیز نے منع نہیں کیا کسی چیز نے نہیں روکا سوائے اس کے کہ میں اور میرے والد حسیل ہم نکلے کس کے لیے بدر کی لڑائی, بدر کی لڑائی, دی لڑائی دی کے لیے قال حضیفہ کہتے ہیں فعق دن قریش تو ہمیں قریش کے کافروں نے پکڑ لیا اچھا یہاں پہ دیکھیے راوی کون ہے حذیفہ بن یمان اور وہ کہتے ہیں میں اور میرے والد حسیل نکلے تو والد کے نام پھر کیا ہوا تو والد کا نام حسیل ہے یمان کیا ہے یہ ان کے والد کا لقب ہے مشہور حذیفہ بن یمان کے نام سے ہیں جب کہ یمان ان کے والد کا لقب ہے نام نی نام کیا حسیل اور حذیفہ بن یمان وہ صحابی ہیں جنہیں نبی علی صلاحت اسلام کا رازدان کہا جاتا ہے منافقین کے معاملے میں تو یہ حضیفہ بن یمان کہتے ہیں کہ میں بدر کی لڑائی میں کیوں نہیں شریک ہو سکا کہتے ہیں مجھے بدر کی لڑائی میں شریک ہونے سے کسی چیز نے نہیں منع کیا سوائے اس کے کہ میں اور میرے والد میرے والد حسیل نکلے قال حضیفہ کہتے ہیں فعد دن کفال قریش تو ہمیں قریش کے کافروں نے پکڑ لیا مجھے بھی میرے والد صاحب کو بھی ان یعنی کے باپ بیٹا دونوں اس لڑائی میں شریک ہونے کے لیے نکلے ہیں قال و ان کم انہوں نے کہا کہ تم محمد کا ارادہ کیے ہوئے ہو یعنی کہ محمد کی طرف جا رہے ہو اس کی مدد کرنا چاہتے ہو صلی اللہ علیہ وسلم فق تو ہم نے کہا ما نرید ہو ہم محمد کا ارادہ نہیں کیے ہوئے ہم محمد کی طرف نہیں جا رہے ہم محمد کی مدد کے لیے نہیں جا رہے صلی اللہ علیہ وسلم ماں نرید الا مدینہ ہم مدینہ جا رہے ہیں ہمارا ارادہ صرف اور صرف مدینے کا ہے ماں نرید المدینہ ہم نہیں قصد کیے ہوئے مگر کس کا مدینہ کا فدد منحمۃ اللہ ومیسا کہمدینہ تو انہوں نے ہم سے اللہ کے نام پہ عہد لیا اور مثاق لیا کہ ہم لازمی طور پہ مدینہ جائیں گے ولا نقاتل ماہو <مَعَاهُ> اور ہم ان کے ساتھ مل کر نہیں لڑیں گے یعنی کہ محمد کے ساتھ مل کر کفار سے نہیں لڑیں گے صلی اللہ علیہ وسلم تو اب حذیفہ اور ان کے والد کفار قریض سے یہ عہد کر چکے ہیں کہ ہم تمہارے خلاف نبی علیہ السلاۃ والسلام کے ساتھ مل کر نہیں لڑیں گے اور ہم مدینہ چلے جائیں گے فتح نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضیفہ کہتے ہیں تو ہم اللہ کے رسول علیہ علی وسلم کے پاس آئے فخبر نا الخبر ہم نے آپ کو پوری بات بتائی کہ ایسے ایسے ہم آ رہے تھے اور ہمیں قریش کے کافروں میں پکڑ لیا اور ہمیں اس عہد پہ مجبور کیا گیا ہم عہد کر بیٹھے ہیں لیکن ہم لڑنے کے لیے آ گئے ہم نے لڑنا ہے فقالہ تو آپ علیہ سب سے فلمایا انصاری واپس چلے جاؤ کہاں چلے جاؤ مدینہ واپس چلے جاؤ نفی لہم ہیم ہم ان کے عہد کو پورا کریں گے جو عہد انہوں نے تم سے لیا ہے ہم, ہم اس کی خلاف ورزی نہیں. نہیں کریں گے ہم ان کے عہد کو پورا کریں گے ون اللہ علیہم اور ہم اللہ سے مدد طلب کریں گے ان کے خلاف یہ حدیث بڑی عظیم حدیث ہے ہم پہلے ایک حدیث پڑھ چکے ہیں جس کا نمبر کیا ہے جس کا نمبر ہے نو سو بارہ نائن ون ٹو کہ الہرب خد آتن الحرب و کہ لڑائی دھوکے کا نام ہے چال بازی کا نام ہے تو میں نے وہاں پہ گزارش کی تھی کہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کافروں سے کوئی وعدہ کر کے توڑ دیں معاہدہ کر کے اس کو توڑ دیں اس کا یہ قتل مطلب نہیں ہے اور میں نے امام نووی رحمہ اللہ کی عبارت بھی نقل کی تھی کہ اتفقوا علی جواز خداع القفار کی فما امکن مسلمانوں کا اتفاق ہے کہ کافروں کو دھوکہ دینا جہد ہے جیسے بھی ممکن ہو اللہ یقون نفیع ہی نقد واحد او امان ہاں اگر دھوکہ دیتے ہوئے کافروں سے کیا ہوا عہد توڑا جا رہا ہو یا ان کو دی گئی امان کو نظر انداز کیا جا رہا ہو تو یہ جائز نہیں ہے تو اب یہاں پہ آپ دیکھیے کہ حذیفہ بن یمان اور ان کے والد سے قریشیوں نے عہد لیا ہے زبردستی اور وہ بدر میں پہنچ گئے اور مسلمان اس لڑائی میں زیادہ تھے کہ تھوڑے تھے بہت تھوڑے اور مسلمانوں کی پہلی باقاعدہ لڑائی تھی اہل مکہ کے ساتھ اس لڑائی میں مسلمانوں کو ایک ایک مجاہد کی ضرورت تھی اس کے باوجود عہد کی پاسداری آپ دیکھیے چاہے وہ عہد کافروں نے لیا ہو چاہے وہ معاہدہ آپ نے کافروں سے کر رکھا ہو عہد کی پاسداری دیکھیے آپ کہہ رہے ہیں تم دونوں باپ بیٹا واپس چلے جاؤ ہم ان کا عہد پورا کریں گے اور اللہ سے ان کے خلاف مدد مانگیں گے اسے ایک اور پیغام ملا کہ مسلمان جنگ جیتا کرتے ہیں اللہ کی مدد سے اللہ کو رادی کر کے اللہ کی اطاعت کر کے اللہ کو ناراض کر کے جنگ جیتنا ممکن نہیں ہے okay. آپ دیکھیں آپ کیا کہہ رہے ہیں تم واپس چلے جاؤ ہم عہد کو پورا کریں گے یعنی کہ ہم اللہ تعالیٰ کے احکام کے اوپر عمل کرتے ہوئے عہد کو پورا کریں گے اور پھر یہ اطاعت والا کام کر کے یہ نکی والا کام کر کے یہ خیر والا کام کر کے اللہ سے مدد مانگیں گے جنگ جیتنی ہے مسلمانوں نے تو کیا کریں اللہ کی شریعت پہ عمل کریں اللہ کے دین پہ عمل کریں اللہ کے قرآن پہ عمل کریں کبیرہ گناہوں کا ارتقاب کر کے کفر و شرک کے اڈے قائم کر کے اور اعلانیہ طور پہ سود کو رواج دے کر ہم اللہ تعالیٰ کو ناراض کر کے کافروں سے جیت نہیں سکتے جناب عمر فروغ نے کہا تھا اور ان کی گفتگو کا خلاصہ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ ہم میں اور کافروں میں فرق کس چیز کا ہے اللہ کی اطاعت کا ورنہ اسباب کے لحاظ سے تعداد کے لحاظ سے وہ ہم سے زیادہ ہوتے ہیں تو اگر ہم بھی اللہ کو ناراض کر بیٹھیں تو پھر تو وہی وہ جیتیں گے کیونکہ اسباب کے لحاظ سے وہ ہم سے آگے ہیں تعداد کے لحاظ سے ہم سے آگے ہیں اسلحہ کے لحاظ سے ہم سے آگے ہیں تو ہم کیسے جی سکتے ہیں اللہ کی مدد سے اللہ کو کر کے اللہ کی اتاد کر کے تو بہرحال اس با... اے... پہلے باب سے کیا پتا چلا عید کی پاسداری کرنی چاہیے کچھ علماء کے نام نے یہاں پہ وضاحت کی ہے اور ان میں سے ایک بڑے امام امام نووی ہیں جو مسلم شریف کی شرح لکھنے والے امام ہیں وہ کہتے ہیں نبی علیہ اللہ نے کہا کہ تم دونوں واپس چلے جاؤ ہم ان کے عہد کو پورا کریں گے آپ کا یہ فرمان بطور وجوب نہیں ہے اس پہ یعنی کہ آپ نے ان کے عہد کو پورا کیا ہے یہ آپ پہ واجب نہیں تھا یہ عہد پورا کرنا آپ پہ واجب نہیں تھا کیونکہ ایسے عہد کو پورا کرنا جائز نہیں ہے جس کا تقاضہ یہ ہو کہ میں مسلمان حکمران کے ساتھ مل کے نہیں نہیں لڑوں گا تو پھر دیگر علم کے نام بھی اقوال ہیں ایک آدمی کو کافر قیدی بنا لیتے ہیں اور اس سے معاہدہ کر لیتے ہیں کہ تم نہیں بھاگو گے ہماری جیڑ سے کیا وہ اس وعدے کو پورا کرے گا یا نہیں کرے گا اس معاملے میں علماء کرام میں کیا ہے اختلاف ہے باب نمبر دو باب امان النسائی و جوا عورتوں کا امان دے دینا کسی کافر کو کیا دے دینا امان دے دینا اور ان کو پناہ دے دینا اور ان کا پناہ دینا کن کا عورتوں کا جن کے عورتوں کی جانب سے کسی کافر کو امان دے دینا یا پناہ دے دینا کیا اس کا اعتبار کیا جائے گا یا نہیں نبی علی سات وسلام کی عادیث کا مفہوم اور خلاصہ یہ ہے کہ ادنا سے ادنا مسلمان کسی کافر کو امان دے دے پناہ دے دے تو اس کو قتل کرنا جائز نہیں ہے سب لوگوں کو چاہیے کہ اس کے امان کو قبول کریں اس مسلمان نے کسی کافر کو پناہ دے دی ہے اور اس کو کہہ دیا کہ تم ہمارے پاس آ جاؤ ہمارے ملک میں آ جاؤ ہم تمہیں کچھ نہیں کہیں گے ہم تمہیں قتل نہیں کریں گے تو اس نے کیا دے دی پناہ دے دی امان دے دی آپ کسی بھی مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے اس کی امان کو توڑیں اور اس کو قتل کریں لیکن سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا عورتوں کی امان کا بھی اعتبار ہوگا تو امام بخاری وغیرہ نے یہ احادیث لا کر اس مسئلے کو وعدے کیا ہے تو یہ حدیث ہے نو سو چھبیس نائن ٹو سکس قاف اس حدیث کے بیان کرنے پہ اتفاق ہے کس کا امام بخاری کا اور امام مسلم کا عن ابی مرہ مولا ام بنت ابی طالب روایت ابو مرہ سے ابو مرہ کون ہیں یہ آزاد کردہ غلام ہے ام ہانی بنتے ابی طالب کے ام ہانی بنتے ابی طالب یہ نام بتا رہا ہے کہ امِ ہانی کون ہیں جناب علی کی بہن ہیں جناب علی کی سسٹر ہیں ام ہانی ہانی کی ماں ہانی ان کے بیٹے کا نام تھا تو اور یہ امی وہ ہیں جو فتح مکہ کے موقع پہ مسلمان ہوئی ہیں تو ام ہانی بنت ابی طالب ان کے ذات کردہ غلام ابو مرہ وہ راوی حدیث کے وہ کہتے ہیں کہ انّم یا ام مہانی بنت ابی طالب تخول یہ ابو مرہ کہتے ہیں کہ انہوں نے ام ہانی سے سنا کہ وہ کہہ رہی تھیں رحبۃ الہ رسول اللہ صلی اللّہ علیہ وسلم عام الفتحی میں نبی علیہ السّلہۃسلام کے پاس گئی فتح مکہ وال مکہ والے سال میں نبی علیہ السلام کے پاس گئی فوجت تو یک تو میں نے آپ کو اس حالت میں پایا کہ آپ غسل کر رہے تھے میں نے آپ کو غسل کرتے ہوئے پایا و فاطمہ تو ہو اور آپ کی صحبزادی فاطمہ وہ آپ کے لیے پردہ کیے ہوئے تھیں وہ آپ کے لیے کیا کام کیے ہوئے تھیں پردہ فصلم تو علیہ میں نے آپ کو سلام کہا فقول تو آپ نے کامن ہادی ہی یہ کون ہے فقول تو عنا ہانی بن تو ابو میں نے کہا کہ میں ابو طالب کی بیٹی امیحانی ہوں ان کے میں ابو طالب کی بیٹی ہوں وہی ابو طالب جو آپ کے چچا آپ کا دفاع کرتے رہے آپ کی مدد کرتے رہے آپ کا ساتھ دیتے رہے میں اسی ابو طالب کی بیٹی کون ہوں امانی فقال تو آپ نے کہا مرحبم بھی امانی امانی کو میں ویلکم کرتا ہوں جیسے آج کہتے ہیں صاحب مرحبا تو آپ نے کہا مرحبم بھی امیہانی فرغ من غسری تو جب آپ اپنے غسب سے فارغ ہوئے کام آپ کھڑے ہوئے فصلہ سمانیاں رکعات تو آپ نے آٹھ رکھتے ہیں ادا کی کتنی رکھتے ادا کی آٹھ رکھتے ملتحفی سو بن واحد جبکہ آپ ایک ہی چادر میں لپٹے ہوئے تھے یہاں پہ ایک تو ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ آپ نے یہ آٹھ رختیں کون سی ادا کی ہیں کچھ علماء کرام کا موقع یہ ہے کہ چونکہ مکہ فتح ہوا تھا تو آپ نے اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے یہ آٹھ رکھتے ادا کی ہیں تو یہ نمازیں شکر ہوئی یہ شکرانہ نماز ہوئی لیکن صحیح بات یہ ہے کہ یہ شکرانہ نماز نہیں ہے ویسے بھی شکر کے سعدے تو موجود ہیں ان کا تذکرہ آتا ہے کہ جو ہی کو اچھی خبریں ملتی آپ سعیدے میں پڑھ جاتے لیکن نفل پڑھے گئے ہوں شکرانے کے طور پہ باقاعدہ اس کا ثبوت نیمی. میرے ناقص علم کے مطابق نہیں ملتا اور یہ نماز شکرانے کی نماز نہیں ہے یہ چاش کی آرٹ رکھتے تھیں کون سی نماز چارش آٹھ تھی چاش کی آرٹ رکھتے تھیں تو چاش کے آپ دو رکھتے بھی پڑھ سکتے ہیں چار بھی پڑھ سکتے ہیں اسے زیادہ بھی پڑھ سکتے ہیں آٹھ بھی پڑھ سکتے ہیں اس کے بعد ام کہہ رہی ہیں آپ نے آٹھ رکھتے ہیں کیسے ادا کی لباس کیا پہنا ہوا تھا آپ نے ایک, ایک, ایک چادر اس سے پتا چلا کہ ننگے سر نماز پڑھنا جائز ہے بلکہ خود نبی علی سلاد اسلام نے ننگے سر نماز ادا کی ہے جب ایک چادر میں آپ لپڑ کے نماز پڑھیں گے تو سر آپ ڈھانکنا ممکن نہیں ہے وہ چادر پنڈلیوں سے کہاں تک پہنچے گی بڑی مشکل سے کندھوں تک تو آپ کا ایک چادر میں لپٹ کے نماز پڑھنا دلیل ہے کہ آپ نے اس موقع پہ نماز پڑھی ہے تو آپ کا سر کیا تھا ننگا تھا فکول تو میں نے کہا یا رسول اللہ اللہ کے رسول امی علی اللہ قد تو اے اللہ کے رسول میری ماں کے بیٹے کا یہ دعویٰ ہے میری ماں کے بیٹے علی کا یہ دعویٰ ہے میری ماں کے بیٹے علی, علی, کا. علی کا یہ دعویٰ ہے کہ وہ اس آدمی کو قتل کرے گا جس کو میں نے پناہ دی ہے فلان فلان حبیرا کا بیٹا فلان حبیرا کا بیٹا, بیٹا. بیٹا یہ ایک تو امی نے کیا کہا ہے کہ میری ماں کے بیٹے علی نے اس کا یہ کہنا ہے اس کا یہ موقف ہے اس کا یہ کہنا ہے کہ وہ قتل کرے گا جی. تو کیا علی ہانی کے ماں کی طرف سے بھائی ہیں یا دونوں طرف سے صحیح بات یہ کہ دونوں کی طرف سے بھائی ہیں جی. لیکن یہ بات کرنے کا انداز ہوتا ہے جی. کہ حالانکہ میرا ان کے سگا بھائی ہے میری ماں کا بیٹا ہے جس کو میں نے دی ہے وہ اعلان کر رہا کہ میں اس کو قتل کروں گا جی. تو اے اللہ کے رسول میری ماں کے بیٹے علی کا یہ موقف ہے اس کا یہ کہنا ہے اللہقات الرد کہ وہ اس آدمی کو قتل کرے گا قد جر تو جس کو میں نے پناہ دے دی ہے کس کو پناہ دی تھی حبیرہ کے بیٹے فلان کو اب حبیرہ کون ہے یہ ام ہانی کے شوہر ہیں حبیرہ کون ہے ام ہانی کے شوہر تو حبیرہ کا بیٹا ممکن ہے وہ ہانی کا بھی بیٹا ہو اور یہ بھی ممکن ہے کہ وہ حبیرہ کے بیٹا کسی اور, اور بیوی سے ہو جی حبیرا کی کسی اور بیوی سے ہو اچھا اللہ عالم یہ کون ہے جی تو برل حبیرہ کا بیٹا ہے جی تو کیا کہہ رہی ہیں کہ میری ماں کے بیٹے علی کا یہ موقف ہے ان کا یہ کہنا ہے کہ وہ اس آدمی کو قتل کریں گے جس کو میں پناہ دے چکی ہوں وہ کون ہے جس کو پناہ دے چکی ہوں حبیرہ کا بیٹا فلاں اس کا نام لیا یعنی کہ وہ یہاں پہ مذکور نہیں ہے بقاض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو فرمایا نبی علیہ وسلم نے قد اجر من اجرتی یا امہانی اے امانی ہم نے اس کو پناہ دے دی جس کو تو نے پناہ دے دی ہے یعنی کہ تیری پناہ کا اعتبار ہوگا تیری پناہ کو ہم مانتے ہیں تو نبی علیہ السلام نے عورتوں کی امان کا اعتبار کیا کہ کی نہیں کیا جس زمانے میں نبی علیۃۃۃ اسلام نے عورتوں کی امان کا اعتبار کیا ہے اس زمانے میں عورتوں کو کوئی بھی مقام و مرتبہ نہیں دیا جاتا تھا اور یہ کہنا شاید غلط نہ ہوگا کہ اس زمانے میں کوئی بھی ایسی قوم نہیں ہوگی جو عورت کو یہ حیثیت دیتی ہو کہ اگر وہ کسی کافر کو ان کے مخالف کو پناہ دے دے تو باقی سارے لوگ اس کی پناہ کو مان لیں آج کے زمانے میں ممکن ہے جی. کیونکہ آج کے زمانے میں پہلے کیا تھا پہلے تفرید تھی جی. عورتوں کو ان کے حقوق دینے میں کیا تھی کمی کتا تھی تفریح جی. اور اب کیا شروع ہو گیا افراد ہاتھ سے آگے بڑھنا اب عورتوں کو اتنے حقوق دینے کی بات ہو رہی ہے کہ شاید یہ حقوق مردوں سے بھی بڑھ کر ہے اور جو کچھ عورتوں کو دیا جا رہا ہے اس کی وجہ سے فیملی سسٹم تباہ و برباد ہو رہا ہے جو سمتے ہیں کہ ہم نے عورتوں کو حقوق دے دیے ہیں وہ سب سے بڑھ کر اس معاملے میں ناکام ثابت ہو رہے ہیں تو بر اسلام نے عورت کو وہ حقوق دیے ہیں جو دینے چاہیے تھے تو یہاں پہ کیا کہا نہ اجرت یا امیہانی جس کو آپ نے پناہ دے دی اس کو ہم نے پناہ دے دی قالت امانی امیہانی کہتی ہیں وزار کے اور یہ چاش کا وقت تھا یہ جو باتیں ہو رہی ہیں کون سا وقت تھا چاش کا وقت تھا اس کے بعد باب نمبر تین باب اسم من قتل ماہدن گناہ اوش کا جو کسی ذمی کو قتل کر دے ایسے شخص کو قتل کر دے جس سے معاہدہ ہو چکا ہو جو مسلمان ملک میں رہ رہا ہو اور جزیہ ادا کرتا ہو ٹیکس ادا کرتا ہو تو گناہ اس شخص کا جو کسی ایسے شخص کو قتل کر دے جس سے عہد ہو چکا ہو جو ذمی ہو حدیث نمبر 927 سو ستائیس اس حدیث کو روایت کرنے والے امام کون ہے امام بخاری ان عبد اللہ عمر رضی اللہ عنہما روایت ہے کس سے عبد اللہ بن, بن عمر رضی اللہ عنہما سے ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال وہ روایت کرتے ہیں کس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ نے فرمایا معاہد رن جس نے کسی عہد والے کو قتل کیا وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں سن سکے گا حالانکہ جنت کی خوشبو چالیس سال کی مسافت سے آ رہی ہوگی جنت کی خوشبو اتنی اعلیٰ ہوگی کہ اگر آپ جنت سے اس قدر دور کھڑے ہیں کہ جتنا فاصلہ چالیس سال کے سفر سے طے ہوتا ہے اتنے آپ دور ہیں آپ دیکھیں کہ نبی علی صاحت وسلام جب مدینہ سے مکہ جاتے تھے تو وہ فاصلہ کتنے دنوں میں طے ہوتا تھا تقریباً آٹھ دنوں میں اور وہ آج کل کے لحاظ سے کتنے کلومیٹر بنتے ہیں چار سو کلو تو اب چالیس آ... یہ آٹھ دن کا ہے تو اگر مہینہ آپ چلیں گے تو کتنے کلومیٹر ہو گئے سولہ سو کلومیٹر اور اب اگر آپ ایک سال چلیں تو کتنے کلومیٹر ہو گئے سولہ کو بارہ سے ضرب دیں تو اس انداز سے آپ حساب کر لیں آپ دیں ضرب اس حساب سے آپ دیکھ لیں کہ ایک سال میں کتنے کلومیٹر بنتے ہیں اور اس کے بعد پھر آپ دیکھیں کہ چالیس سال میں کتنے کلومیٹر بنتے ہیں یعنی کہ آپ دیکھیں کہ جنت کی خوشبو اتنی تیز ہوگی کہ وہ اتنی دور سے آ رہی ہوگی لیکن کسی ایسے آدمی کو قتل کرنا جس سے اہد ہو چکا ہے جو جس کو امان دی جا چکی ہے جو مسلمانوں کے ہاں رہ رہا ہے تو اس کو اگر آپ قتل کریں گے تو اتنا بڑا جرم ہے کہ وہ شخص جو یہ جرم کرے گا وہ جنت کی خوشبو نہیں پا سکے گا حالانکہ جنت کی خوشبو چالیس سال کی دوری سے آ رہی ہوگی چالیس سال کی مسافت سے آ رہی ہوگی ونٹی ٹو آپ سب لوگ پڑھے لکھے ہیں آپ خود حساب کر سکتے ہیں یعنی کہ ایک اندازہ کر سکتے ہیں کہ چالیس سال سفر کریں تو کتنے کلومیٹر فاصلہ بنتا ہے اور جنت سے کتنی دور شخص کھڑا ہوگا اور اس کو خوشبو آ رہی ہوگی اس سے آپ اندازہ کریں جنت کتنی عظیم نعمت ہے اور جنت کی خوشبو یعنی کہ کہاں کہاں تک پہنچ رہی ہوگی اور جنت کی خوشبو کتنی اعلی ہوگی تو ایسے جنت کی ہر نعمت اعلی ہوگی اس کے بعد باب نمبر چار باب تحریم الغدر حدیث نمبر نو سو اٹھائیس نائن ٹو تحریم الغدری دال کے اوپر سکون پڑھا جائے گا تحریم الغدری بد عہدی کی حرمت یعنی کہ معاہدہ توڑ دینا یہ حرام ہے اس باب میں تذکرہ ہوگا اس چیز کا کہ معاہدہ کر کے معاہدہ توڑ دینا یہ کیا ہے حرام, حرام, حرام ہے حدیث نمبر نو سو اٹھائیس اس حدیث مم. کو اپنی کتاب میں جگہ دینے والے مم. کون ہیں مم. امام بخاری اور امام مسلم حالی بن عمرہ روایت ہے جناب عبداللہ بن عمر رضی اللہ نما سے ان رسول صلی اللہ علیہ وسّ کہ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الغ در صبل وقمہ کہ بے شک بدعدی کرنے والے کے لیے معاہدے کو توڑ دینے والے کے لیے قیامت کے دن ایک اس کے لیے قیامت کے دن ایک جھنڈے کو نصب کیا جائے گا جو بد عہدی کرنے والا ہے اس کے لیے رودے قیامت ایک جھنڈا نصب کیا جائے گا فیوقال تو کہا جگہ دھی غزر تو فلان ابن فلان یہ فلان بن فُلان کی بد عہدی کا نشان ہے اس کی بد عہدی کی لامت ہے یعنی جی. تاکہ پوری دنیا کو پتہ چل جائے کہ یہ کتنا غلط آدمی ہے اور اس نے کتنا غلط کام کیا تھا اس کے لیے جھنڈا نصب کیا جائے گا اور اعلان ہو رہا ہوگا کہ یہ فلان بن فلان کی بد عہدی کا نشان ہے اس کی بد عہدی کی علامت ہے اور اس عدیز سے دیگر مسائل کے علاوہ یہ بھی پتہ چلا کہ روزے قیامت ہر انسان کو اس کے باپ کی طرف منسوب کیا جائے گا ماں کی طرف نہیں <coughs> یہ جو مشہور ہے لوگوں میں کہ روزے قیامت ہر ایک کو منسوب کیا جائے گا کس کی طرف ماں کی طرف کیوں کہتے ہیں تاکہ اگر کسی عورت نے غلط کام کیا ہے تو اس کے اوپر پردہ پڑا رہے تو یہ بات صحیح نہیں ہے اس کی کوئی دلیل نہیں ہے اور یہ حدیث بتا رہی ہے کہ روز قیامت جس کا نام لیا جائے گا اسے اس کے باپ کی طرح منصوب کیا جائے گا تو کیا کہہ رہے ہیں آپ کہ قیامت کے دن اس شخص کے لیے جھنڈا نصب کیا جائے گا جو بد عہدی کرنے والا ہوگا اور کہا جائے گا یہ فلاں بن فلاں کی بد عہدی کا نشان ہے تو اس سے پتہ چل رہا ہے کہ معاہدہ توڑنا کتنا بڑا جرم ہے معاہدے کی خلاف ورزی کرنا کتنا بڑا جرم ہے اس کے بعد عدیث نمبر 929 سو میم اس حدیث کو بیان کرنے والے امام کون امام مسلم ان ابی سعید ان قال روایت جناب ابو سعید سے وہ کہتے ہیں قاد رسول اللّہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لکلغ دن لیوا ان یوم القیامہ غرفہ لہو بقدری غدری کہ قیامت کے دن ہر اس شخص کے لیے ہر و شخص کا ہر شخص کے لیے جھنڈا بلند کیا جائے گا ہر و شخص کے لیے جو بدعیدی کرنے والا ہوگا قیامت کے دن ہر اس شخص کے لیے جھنڈا بلند کیا جائے گا جو بدعدی کرنے والا ہوگا وہ کتنا بلند کیا جائے گا یرفع الہو بقدری غدری ہی اس کی بد کی مقدار کے برابر اس کی بد کے بقدر وہ جھنڈا جو ہے بلند کیا جائے گا اگر کسی کی بد ہلکی ہے تو جھنڈا بلند ہوگا کم فاصلے پہ اگر کسی کی بد بڑی ہے تو جھنڈا بہت اونچا ہوگا الا خبردار ولا غادر آدم غدر من امیر عام اور غدر کے لحاظ سے بد عہدی کے لحاظ سے اس سے بڑا بد اہد کوئی نہیں ہے غدر کے لحاظ سے جو عام لوگوں کا امیر ہے جو عام لوگوں کا کیا ہے عام لوگوں کا امیر عام لوگوں کا سربراہ اس کی بد سے بڑھ کر کسی کی بد نہیں ہے بدعدی کے لحاظ سے اس سے بڑا بدعہد کوئی نہیں ہے جو بد عدی کرے جبکہ وہ عام لوگوں کا سربراہ ہو عام لوگوں کا حکمران ہو کہ ان کے حکمران بھی اگر بد کرے تو پھر پاسداری کون کرے گا اس کو بدعدی کرنے کی ضرورت کیا ہے سارے اختیارات آپ کے پاس ہیں سارے وسائل آپ کے پاس ہیں پھر بھی آپ بدعیدی کرتے ہیں جو عام لوگوں کا سربراہ ہونے کے باوجود بد کرے اس سے بڑا بد کوئی نہیں ہے تو اس سے پتہ چلا کہ حکمرانوں کو خصوصی طور پہ بد سے کیا کرنا چاہیے بچنا چاہیے گریز کرنا چاہیے اتنا کرنا چاہیے باب نمبر پانچ باب اخد الجدیت من المجوسی مجوسیوں سے کیا لینا چھزیا لینا ٹیکس لینا یہ تو معلوم یہ تو معلوم ہو چکا کہ جزیہ ان کافروں سے لیا جا سکتا ہے جو مسلمان علاقے میں رہیں گے جب بھی جہاد ہوگا لڑائی ہوگی تو کافروں کے سامنے تین آپشن رکھے جائیں گے نمبر ایک اسلام قبول کر لو اسلام قبول نہیں کرتے ہو تو جزیہ دے دو اور پرامن طور پہ ہمارے پاس رہو اور اگر آپ اسلام قبول نہیں کرتے جزیہ دینے کے لیے تیار نہیں ہیں تو پھر لڑنے کے لیے تیار ہو دیں تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا جزیا ہر ایک سے لیا جائے گا یا مخصوص کافروں سے لیا جائے گا اور کئی کافر ایسے ہیں جن سے نہیں لیا جائے گا کئی جی. علماء اک نام کی رائے ہے کہ یہودی اور عیسائیوں سے جزیا لیا جائے گا اور باقی جو کفار اور مشرقین ہیں ان سے جزیا نہیں لیں گے بلکہ ان کو کہیں گے یا اسلام قبول کرو یا لڑنے کے لیے تیار ہو جاؤ یعنی کہ جزیے کی جو نرمی ہے جو سہولت ہے یہ صرف یہودیوں اور عیسائیوں کے لیے ہے یا پھر ان کے ساتھ ملایا جائے گا کہ ان کو مجوسیوں کو آتش پرستوں کو اور ایک موقف یہ ہے کہ جزیا سب کافروں کے لیے ہے سب مشرقین کے لیے ہے جو بھی کافر اسلام قبول نہیں کرتا اور مسلمانوں کے علاقے میں رہنا چاہتا ہے اسے جزیا دینا ہوگا یا پھر لڑنے کے لیے تیار ہو جائے تو باب کیا ہے باب نمبر پانچ باب اخد الجیز مجوسیوں سے جزیا لینا یعنی کہ کی یہ کیسا ہے جہیز ہے کہ جہد نہیں ہے اس بارے میں یہ باب ہے حدیث نمبر نو سو تیس نائن تھری زیرو جاب اور امر بن اوسفی کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا فہد بجال تو انہیں بتایا بجالا نے سن ستر ہجری میں سال ستر ستر،, ان کے ستر ہجری والے سال بجالا نے بتایا اور بجالا کون ہے بجالا بن عبدہ، التمیمی البصری اور بڑے تابی ہیں مشہور تابی ہیں تو عمر بن دنار کہہ رہے ہیں کہ بجالا نے بتایا کن کو جابر بن زید اور امر بن اوس کو کس سال ست سن ستر میں اور یہ کون سا سال ہے کہتے ہیں عام حج مس ابوبن زبیر جس سال مصبن زبیر نے اہل بسرا کے ساتھ حج کیا جس سال مصحبن زبیر نے اہل بسرہ کو حج کرایا ان درجی زم زم کہاں پہ بجالا نے یہ بات بیان کی زمزم کی سیڑھیوں کے پاس بیٹھ کر زمزم کی سیڑھیوں کے پاس بیٹھ کر اچھا جی ایک تو یہ پتا چلا کہ یہ جو بات آ رہی ہے یہ بتانے والے کون ہیں بجالا اور بجالا کون ہے تابی مشہور تابی بڑے تابی ہیں اور انہوں نے یہ بات جاب زیاد من بنا اس کو کب بتائی ہے سن ستر ہجری میں اور یہ وہ سال ہے جس سال حکومت مکہ پہ کن کی تھی عبداللہ بن زبیر کی عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنما اور مدینہ پہ عراق پہ کوفہ بسرا ان علاقوں پہ بھی عبداللہ بن زبیر کی قیومت تھی اور دمشق میں حکومت قائم کر لی تھی کس نے مروان بن حکم نے اور اس کے بعد ان کے بیٹے نے تو ادھر ان کی حکومت تھی ادھر عبداللہ بن زبیر کی تھی تو بسرا پہ جو حکمران تھے بسرا کے جو گورنر تھے وہ عبداللہ بن زبیر کے بھائی تھے کون مصبن بن زبیر بن زبیر, مصببن زبیر, زبیر تو زمزم کی سیڑھیوں کے پاس بیٹھ کر جی اب پرانے لوگ اس بات کو سمجھ سکتے ہیں زمزم کی سیڑھیاں جی جو نئے لوگ ہیں وہ نہیں سمجھ سکتے یعنی جی جی کبھی جی آپ جی اگر تیس سال پینتیس سال پیچھے چلے جائیں جی تو زمزم کے کنویں کی طرف سیڑھیاں جاتی تھیں جی جی میں یہ نہیں کہتا کہ جو سیڑھیاں سن سترہ جنی میں تھیں وہ بھی یہی تھیں نہیں وہ اس زمانے کے لحاظ سے ہوں گی لیکن تیس یعنی کہ تقریباً تیس سال پہلے تک یہ سیڑھیاں موجود تھیں اور جہاں پہ لوگ طواف کرتے ہیں بیت اللہ وہاں پہ سیڑھیاں نیچے جا رہی ہوتی تھیں اور کوئی بھی آدمی نیچے جا سکتا تھا اور وہ جب نیچے دیکھتا تو اس کو زمزم کا پانی نظر آتا تھا شیشہ لگا دیا گیا تھا تاکہ کوئی گرے گرے نہیں لیکن نظر آتا تھا تو برال زمزم کی سیڑھیوں کے پاس یہ گفتگو ہو رہی ہے کالا تو انہوں نے کہا کنہوں نے بجالا, بجالا, بجالا, بجالا, بجالا نے کہا بجالا کہ کن تو کاز ابن معاویہ ہماویہ کا کاتب تھا جو کہ آہنف بن قیس کے چچا ہے میں جز بن محاویہ کا کیا تھا ان کا میں کاتب تھا اور جز بن معاویہ کون ہے وہ احنف بن قیس کے کیا لگتے ہیں چچا کہتے ہیں فعطان کتاب عمر بن خطاب تو ہمارے پاس عمر بن خطاب کا لیٹر آیا قبل موت ہی بسنا ان کے فوت ہونے سے ایک سال پہلے تو یہ کب آیا سن بائی سجری میں کب آیا سن بائی سجری میں تو اس لیٹر میں کیا تھا فرقو دی نہ کل محرمجوسی مجوسیوں میں سے ہر ان دو لوگوں کے مابین جدائی ڈال دو جو محرم ہیں یعنی کہ ہر وہ میاں بیوی جو کیا ہے محرم ہیں ان میں جدا ہی ڈال دو یعنی کہ اگر کسی آدمی نے شادی کر رکھی ہے کس سے اپنی بیٹی سے باپ اور بیٹی نے شادی کی ہوئی ہے ان کو لگ کر دو یہ رشتہ جائز نہیں ہے چاہے وہ مجوسی ہیں اور اگر کہیں پہ بھائی اور بہن نے شادی کر رکھی ہے تو ان کو لگ کر دو اور اگر کسی جگہ کسی آدمی نے اپنی بھانجی سے شادی کر رکھی ہے یا بتیجی سے شادی کر رکھی ہے تو ان کو الگ کر دو تو جہاں پہ بھی کسی عورت اور اس کے معرم کے مابین شادی ہوئی ہے ان میں جدائی ڈال دی جائے ان کو الگ کر دیا جائے اس سے پتا چلا کہ وہ غیر مسلم جو مسلمان ممالک میں رہیں گے انہیں الالیہ طور پہ کفر کرنے کی اور کبیرہ گناہ کرنے کی اجازت نہیں ہے ٹھیک ہے مسلمان حکومت انہیں دین اسلام اختیار کرنے پہ مجبور نہیں کرے گی انہیں نماز کیمپ کرنے پہ مجبور نہیں کرے گی لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ کبیرہ گناہوں کا ارتکاب سر عام کریں ایسا نہیں ہوگا تو یہ وہ گناہ تھا جو سر عام ہو رہا تھا اس سے جناب عمر فروغ نے کیا کیا روک دیا اور کہا فر ریکو بہن نقل دی ماہر مجوسیوں میں سے ہر اس میاں بیوی بی کے مابین جدائی ڈال دو جہاں پہ خامد کیا ہے مارمیک اس اور اس کی بیوی کا ولیم یقن عمر احد الجزیت مجوسی اور جناب عمر نے مجوسیوں سے جزیہ نہیں لیا تھا حتیٰ شاہد عبد الرحمن ابن عوفن یہاں تک عبد الرحمن بن عوفین نے گواہی دی کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ القد من مجوسی حضر کہ نبی علی صاۃ السلام نے جزیہ لیا تھا حضر شہر کے مجوسیوں سے تو مجوسیوں سے جزیہ لینا نہ لینا جی. اس مسئلے میں جناب عمر کو تردد تھا جی. اشکال تھا جی. کیونکہ جزیہ لینا بنیادی طور پہ یہ سہولت ہے جی. یعنی کہ اس کا مطلب یہ ہوگا کہ مجوسی مسلمان ممالک میں رہیں گے جی. ان کے علاقوں میں رہیں گے اپنی زمین پہ رہیں گے جس زمین پہ, پہ پہلے رہتے تھے فتح ہونے سے پہلے مسلمانوں نے مجوسیوں کے علاقہ فتح کر لیا جی. اب بھی مجوسی اسی علاقے میں رہیں گے جی. اپنے گھروں میں اپنی زمینوں میں جی. ادھر ہی رہیں گے لیکن کیا ادا کریں گے جزیہ ادا کریں گے تو سوال تھا کہ مجوسیوں سے یہ جزیہ لیا جائے کہ نہ لیا جائے جزیہ نہ لینا یہ مجوسیوں کے لحاظ سے ایک سختی تھی اگر جزیہ نہ لیتے تو وہ پریشان ہو جاتے لیکن جناب عمر فاروق نے جزیہ لیا کیونکہ عبدالرحمٰن بن اوف نے حدیث بیان کر دی کہ نبی علیہ سات اسلام نے حضر کے مجوسیوں سے جزیہ لیا تھا اس سے پتہ چلا کہ صحابہ کرام جب ان کو صحیح حدیث مل جاتی تو وہ اپنی رائے سے رجوع کر لیتے مسئلے میں اگر اشکال ہوتا تو اشکال دور ہو جاتا اور دیکھیے کہ حدیث کے اوپر انہیں کتنا یقین اور اعتماد تھا عبدالرحمٰن بن اوف اکیلے ہیں حدیث بیان کرنے والے ایسا نہیں ہے کہ کہا گیا ہو کہ تم اکیلے ہو تمہاری حدیث جو ہے خبر واحد بنتی ہے تو وہ قابل قبول نہیں ہے جب تک کہ دس پندرہ لوگ نہیں بیان کریں گے ہم آپ کی بیان کردہ حدیث پہ عمل نہیں کر سکتے جب بھی حدیث صحیح ہو اسے بیان کرنے والے سب قابل اعتماد اور قابل اعتبار ہوں تو اس حدیث پہ عمل کیا جائے گا اور یہ بہانہ نہیں کیا جائے گا کہ یہ خبر واحد ہے اس کے ساتھ ہی تیسری فصل اپنے اختتام کو پہنچی اور اب ہم پڑھنے لگے ہیں چوتھی فصل الخیل والرمی یہ چوتھی فصل میں کیا تذکرہ ہوگا کن حدیث کا وہ احادیث جو گھوڑے کے بارے میں ہے تیر اندازی کے بارے میں نشان آبادی کے بارے میں اور جو جانوروں میں دوڑ کے بارے میں ہے جانوروں میں دوڑ کروانا گھوڑوں میں اونٹوں میں اس بارے میں باب نمبر ایک باب القیلقود فی نواسی حلخیل خیر کہ گھوڑوں کی پشانی میں خیر رکھ دی گئی ہے گھوڑوں کی پیشانی میں کیا رکھ دی گئی ہے خیر رکھ دی گئی ہے گھوڑوں کی پشانی کے ساتھ خیر باندھ دی گئی ہے تو باب نمبر ایک اور اب اس کے بعد حدیث نمبر 931 931 اکتیس اس حدیث کے بیان کرنے پہ اتفاق دلتی ہے, ہے کس کا محمد محمد امام بخاری امام مسلم کا انعوۃ البارقی ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال عروہ بارقی سے روایت ہے کہ بےشک نبی صلی اللہ وسلم نے فرمایا معقود فی نواسی الخیل الائم القی عامہ کہ گھوڑوں کی محمد پشانیوں میں قیامت تک کے لیے خیر رکھ دی گئی ہے وہ خیر کیا ہے عجر و المغنم ادر و ثواب بھی اور مالک نعمت بھی یعنی کہ اگر کوئی انسان گھوڑا اپنے گھر میں رکھتا ہے مسلمان ہے تو گھوڑے کے ذریعے اس کو ادر و ثواب بھی ملے گا اور مالک نعمت بھی ملے گا جہاد کرے گا تو مالک نعمت ملے گا ہم نے کل وہ حدیث پڑھی تھی کہ اگر کوئی اپنا گھوڑا لے کر جہاد میں شریک ہوتا ہے تو مالے غنیمت میں سے اسے کتنے حصے ملیں گے تین دو گھوڑے کی وجہ سے اور ایک اپنی وجہ سے تو گھوڑے کی وجہ سے کتنے حصے ملے دو اور عدر و سوا بھی ملے گا اللہ تعالی کی طرف سے کیونکہ اس نے گھوڑے کو پالا ہے سمالا ہے چارہ ڈالتا ہے پانی ڈالتا ہے خیال کرتا ہے تو بہرحال گھوڑے میں خیر ہی خیر ہے گھوڑے میں کیا ہے خیر ہی خیر ہے فائدے ہی فائدے ہیں دنیا کے لحاظ سے بھی اور آخرت کے لحاظ سے بھی اس کے بعد باب نمبر دو باب مان تب صفر صنفی سبیر اللہ یہ باب اس شخص کے بارے میں ہے جس نے اللہ کی راہ میں گھوڑا روک لیا گھوڑا رکھا جہاد کے لیے جس نے گھوڑا کیا کیا اسے رکھ لیا گھر میں گھر میں باندھ لیا گھر میں روک لیا بیچا نہیں یہ اس کے بارے میں باب ہے حدیث نمبر نو سو بتیس نائن تھری ٹو ون خواہ عدیز کو روایت کرنے والی امام کون ہے امام بخاری جناب ابورا سے روایت ہے قال وہ کہتے ہیں قال کالنبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مانتاب صفار صنفی سبیر اللہ جس نے اللہ کی راہ میں گھوڑا رکھا یعنی کہ جہاد کے لیے گھوڑا رکھا ایمانم باللہ اللہ پہ ایمان لانے کی وجہ سے گھوڑا کیوں رکھا ہے یہ اللہ پہ ایمان لانے کا تقاضا ہے چونکہ اللہ کو مانتا ہے اللہ کے احکام کو مانتا ہے اللہ کے قرآن کو مانتا ہے تو اللہ کی نازل کردہ آیات پہ عمل کرتے ہوئے جہاد کو اہمیت دیتے ہوئے اس نے گھوڑا رکھا ہوا ہے تو جس نے اللہ کی راہ میں گھوڑا رکھا ایمان باللہ اللہ اللہ پہ ایمان لانے کی وجہ سے وہ تصدیق اور اس کے وعدے کو سچا جاننے کی وجہ سے اس کے وعدے کو درست ماننے کی وجہ سے کون سا وعدہ جو اللہ نے وعدہ کیا ہے گھوڑا رکھنے پہ جو و ثواب کا دی دی دی اچھا تو جو گھوڑا رکھے گا اس کے ساتھ کیا ہوگا جس نے رکھا گھوڑا کیوں ہے اللہ پہ ایمان لانے کی وجہ سے لوگوں سے شباس لینے کے لیے نہیں اور اللہ کے کیے ہوئے وعدوں کو درست جاننے کی وجہ سے تو فن نشب آہ و ری یحو فی میزان یوم القیامہ کہ بےشک اس کا سیراب ہونا کس کا گھوڑے کا. کا یعنی کہ جی بھر کر کھانا چارا کھانا فعین شیبہ یعنی کہ چارے وغیرہ سے اپنا پیٹ بھر لینا وریہ اس کا پانی سے سراب ہونا و ہو اور اس کی لید و اس کا پیشاب فی میزان ہی او ملقیامہ قیامت کے دن اس کے ترازو میں ہوگا کس کے ترازو میں جس نے گوڑا رکھا ہے نگ صاف ہو اللہ کی وجہ سے رکھا ہو تو ثواب دیکھیے گھوڑا جب بھی چارہ کھائے گا اس کو ثواب ملے گا گھوڑا جب بھی پانی پیے گا اس کو ثواب ملے گا گھوڑا لید کرے گا اس کو ثواب ملے گا کیونکہ یہ لید اٹھائے گا اس کو پھینکے گا گھوڑا پیشاب کرے گا اس کی وجہ سے بھی اس کو ثواب ملے گا تو یہ چارہ یہ پانی یہ گوبر یہ لیید یہ پیشاب سالے کا سارا قیامت کے دن اس کی نیکیوں کے ترازو میں موجود ہوگا تو اسے کیا پتا چلا پھر گھوڑوں میں خیر ہے کہ نہیں ہے اور پتہ چلا کہ جہاد کے لیے گھوڑا رکھنا کتنا عظیم عمل ہے باب نمبر تین باب الخیل السلاسا گھوڑے تین طرح کے ہوتے ہیں گھوڑے کتنی طرح کے ہوتے ہیں تین طرح کے حدیث نمبر 933 933 تینتیس اس عدیز کو روایت کرنے والے امام بخاری بھی ہیں اور امام مسلم بھی ہیں ان ابی حرئی رضی اللہ عنہ روایت جناب ابو حریرا سے ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال بے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الخیل الردالن اجرن وضی ردالن ستر والا ردالن وزر کہ گھوڑا کسی آدمی کے لیے باعث ادر ہوتا ہے بحث ثواب ہوتا ہے اور کسی آدمی کے لیے گھوڑا پردے کا باعث ہوتا ہے اور کسی آدمی پہ گھوڑا بوجھ ہوتا ہے کسی آدمی کے لیے گھوڑا کیا ہوتا ہے بوجھ گناہ کا باعث اور کسی کے لیے پردہ اور کسی کے لیے باعث اجر و ثواب اب آگے اس کی تفصیل آئے گی فعمل لہو اجر فی سبیر اللہ رہا وہ شخص جس کے لیے گھوڑا باعث ادر و ثواب ہے تو یہ وہ آدمی ہے جس نے گھوڑے کو رکھا ہے باندھا ہوا ہے فی فیصل اللہ اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے وہ آدمی جس کے لیے گھوڑا کیا ہے باعث ادر و ثواب ہے یہ وہ آدمی ہے جس نے گھوڑا کسی رکھا اللہ کی راہ میں اللہ کو رادی کرنے کے لیے جہاد کرنے کے لیے فقال ابا فی مردن او روزہ تو اس نے اس کی رسی کو دراز کر دیا ہے کسی چراگاہ میں یا کسی باغ میں رسی کے ساتھ باندھا ہوا ہے کہ رسی لمبی ہے تاکہ کھل کے وہ چراگاں میں چر سکے اور وہاں سے گھاس لے سکے چارہ لے سکے مرجی اب روزتی کانت لہو حسنات تو اپنی اس رسی میں رہتے ہوئے وہ چراگاہ میں سے یا باغ میں سے جو چیز بھی حاصل کرے گا جو چیز بھی کھائے گا وہ اس کے لیے کیا بن جائیں گی نیکیاں بن جائیں گی چراگاہ میں اس نے لمبی رسی کے ساتھ اس کو باندھ رکھا ہے اس چراگاہ میں اس رسی میں رہتے ہوئے جہاں جہاں وہ جائے گا جدھر سے بھی چارہ کھائے گا جدھر سے بھی وہ گاس لے گا وہ جو کچھ لے گا یہ سب کا سب مالک کے لیے کیا بنے گا اجر و ثواب نکیاں بنے گا <تصفح> ولو ان نہ قطع فستا شرف او شرفی کانت آثاروحا واسوہا سنات لہو <لَهُ> اور اگر اس کی رسی ٹوٹ جائے اگر اس کی رسی کیا ہو جائے چوٹ جائے, جائے. فستنت اب وہ گھوڑا کیا کرے وہ دوڑے ایک چوٹی پہ یا دو چوٹیوں پہ وہ دوڑے ایک چکر یا دو چکر یعنی کہ چونکہ اس کی رسی ٹوٹ گئی ہے اب وہ خوشی سے پاؤں اٹھاتا ہے اور پاؤں اٹھا کے ایک دفعہ نیچے لگائے یا دو دفعہ نیچے لگائے ادھر جائے یا ادھر جائے اس کے پاؤں کے نشانات کانت آثار ہوا اس کے پاؤں کے نشانات, نشانات وہ ارواز اور اس کی لیدیں حسنات اللہ یہ چیزیں اس کے کی لیے کیا بن جائیں گی نیکی بن جائیں گی وہ جہاں جہاں جائے گا قدم ان کے پاؤں اٹھا کے یہ وہاں سے لے کر آئے گا اس کو تلاش کرے گا اس کا خیال کرے گا اور وہ اس دوران لید بھی کرے گا تو یہ سارے جو پاؤں کے نشانات ہیں اور یہ جو اس کی لید ہے یہ ساری کی ساری اس کے لیے کیا بن جائے گی نیکیا بن جائیں گی ولو الحا مررت اور اگر وہ اگر وہ گھوڑا گزرے کسی کے پاس سے فشاری بتمینو تو اس میں سے کیا کر لے پانی پی لے ولم یوریا اور اس نے اس کو پانی نہیں پلانا چاہا مالک کا ارادہ پانی پلانے کا نہیں تھا وہ پانی کو دیکھ کے خود ہی نہر کی طرف چلا گیا پانی پی لیا اس نے کان ذالک حسنات لہو یہ اس کا پانی پینا بھی اس مالک کے لیے نیکیا بن جائے گا دیکھیے کتنی خیر ہے گھوڑے میں کتنی برکت ہے گھوڑے میں تو یہ وہ گھوڑا ہے جو اس کے لیے ان کے باندھنے والے کے لیے مالک کے لیے کیا باعث اجرو ثواب ہے دوسرے گھوڑے کے تذکرہ ہونے لگا ہے ورجر رابطہ وطاف فن اور ایک وہ آدمی ہے جس نے گھوڑے کو باندھ رکھا ہے تغلنی لوگوں سے بے نیاز ہونے کے لیے تاکہ مجھے لوگوں سے مانگنا نہ پڑے جہاں میں نے جانا ہو میرا اپنا گھوڑا موجود ہو جہاں مجھے ضرورت ہو میرا اپنا گھوڑا موجود ہو تو اس نے گھوڑے کو باندھ رکھا ہے گھوڑا رکھا ہوا ہے کس لیے تغلنی لوگوں سے بے نیاز رہنے کے لیے وطاف ففن اور سوال کرنے سے بچنے کے لیے جی سوال کرنے سے بچنے کے لیے اس نے گڑا رکھا ہوا ہے سم لم یون صاحق اللہ فی رقا بحا ولہ جی پھر وہ اللہ کاک کہ نہیں بولا جو ان گوڑوں کی گردن میں ہے جی یعنی کہ زکوٰۃ جی وغیرہ جی پھر وہ اللہ کاک کہ نہیں بولا جو ان گوڑوں کی گردن میں ہے ولا ظہورا اور نہ اس حق کو بولا ہے جو ان کی پشت میں ہے جی کسی کو بٹھا لینا کسی نے آپ سے گھوڑا مانگ لیا کہ میرے پاس گھوڑا نہیں میں نے فلاں جگہ جانا ہے آپ دے دیں یا آپ جا رہے تھے اپنے پیچھے بٹھا دیں اپنے آگے بٹھا لیں تو فرمایا ایک وہ آدمی جس نے گھوڑا باندھ رکھا ہے گھوڑا رکھا ہوا ہے تغ لوگوں سے بنیاز رہنے کے لیے وہ تعف اور سوال کرنے سے بچنے کے لیے سم علم صح الفر قابیہ پھر وہ نہیں بولا اللہ کا حق جو ان گوڑوں کی گردنوں میں ہے اور نہ ہی کو جو ان کی پشت میں ہے فہیا تو یہ گھوڑے یا یہ گھوڑا لدا سترن کا شتر اس آدمی کے لیے کیا پردہ ہے پردہ کیا مطلب اس نے اس کو بچایا ہوا ہے کس سے مانگنے سے لوگوں کا محتاج ہونے سے بچایا ہوا ہے نا تو یہ پردہ بن گیا اس کی عزت کے لیے پردہ اور اس کے وقار کے لیے یہ پردہ بن گیا وراج ال رابطہ فخر ان وریا ان اور ایک وہ آدمی ہے جس نے گھوڑا باندھ رکھا ہے کس لیے فخر کے لیے وریا اور دکھاوے کے لیے ونوا الََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََِسلام اور اہل اسلام سے دشمنی کرنے کے لیے گھوڑا اس نے اس لیے رکھا ہوا ہے تاکہ لوگ کہیں کہ جناب بڑے اس کے پاس گھوڑے ہیں یا اس لیے تاکہ مسلمانوں کے خلاف میں اس کو استعمال کروں مسلمانوں سے دشمنی پوری کرنے کے لیے گھوڑا اس نے رکھا ہوا ہے فہی اعلیٰ دال کیا تو یہ جو گھوڑا ہے اس آدمی کے لیے کیا بن جائے گا بوجھ بن جائے گا اچھا اب یہ تفصیلات آپ نے کس کے بارے میں بتائی ہیں گھوڑے کے بارے میں تو گھوڑوں کو آپ نے کتنے حصوں میں تقسیم کیا ہے تین میں کسی کے لیے گھوڑا ہے جو ثواب کسی کے لیے ہے گنا اور کسی کے لیے پردہ وسو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو نبی علی سب سے سے سوال ہوا کن کے بارے میں گدوں کے بارے میں کہ کیا گدوں کا بھی یہی حکم ہے ان کی بھی ایسے تین اقسام ہوں گی گدوں کے بارے میں اسلام کیا کہتا ہے جو گھوڑوں کی جہاں پہ گدے رکھے اس کا کیا حکم ہوگا تو آپ نے فرمایا فیح انت الجام فا میرے اوپر اس معاملے میں گھوڑوں یعنی کہ گدوں کے معاملے میں میرے اوپر گدوں کے معاملے میں کوئی چیز نادل نہیں ہوئی سوائے اس جامع اور منفرد قسم کی عید کے یعنی کہ قرآنِ میں یہ ایت موجود ہے جو بڑی جامع ہے منفرد قسم کی ہے جامع سے کیا مراد ہے کہ اس میں کئی چیزوں کا حکم موجود ہے جیسا کہ میں نے بتایا تھا کہ نبی علی فرماتے ہیں کہ مجھے اللہ نے خوبی دی ہے جامع الفاظ کہنے کی کیا الفاظ کہنے کی جامع الفاظ یعنی کہ آپ چند لفظ کہتے تھے اور اس میں بہت سی چیزیں داخل ہو جاتی تھیں جی. میں نے مثال بھی دی تھی آپ کو جی. کہ آپ نے فرمایا جو ہمارے اس دین میں نیا کام نکالے وہ نیا کام رجکت ہے جی. آپ اس میں ساری بتیں داخل ہیں جی. وہ سو ہوں یا ہزار ہوں یا دو ہزار یا پانچ ہزار جتنی بھی بتیں ہیں وہ سب ممنوع ہیں اس حدیث کی وجہ سے تو یہ جامع الفاظ ہوئے کہ نہ ہوئے جی. ہوئے اچھا آپ کہہ رہے ہیں آپ قرآن کی عیت کے بارے میں آپ کہتے ہیں کہ گدوں کے معاملے میں خصوصی طور پہ میرے اوپر کوئی عیت نازل نہیں ہوئی کہ جس میں بتایا گیا ہو کہ ثواب ملے گا یا گناہ ملے گا لیکن ہمارے پاس یہ جامع اور منفرد عیت موجود ہے کہ فمئن یا ملمسقع ادر راتن خی جو بھی ذرا بر خیر کا کام کرے گا ذرا وہ اس کو دیکھ لے گا اس کو پا لے گا فمئن یا ملمسقال ادر رتن شر اور جو بھی ذرہ برابر شر کا کام کرے گا گناہ کا کام کرے گا برائی کا کام کرے گا وہ اس کو پا لے گا اس کو دیکھ لے گا کیا مطلب یعنی کہ آپ کہنا چاہتے ہیں ان دو ایتوں کو ہر چیز کے اوپر آپ فٹ کر لیں جی آپ گدھے کے بارے میں سوال کر لیں تو دیکھ لیں کہ گدے کے ذریعے اگر آپ خیر کا کام کرتے ہیں تو آپ کو سواب ملے گا اگر آپ اس کو استعمال کرتے ہیں برائی کے لیے تو روزے قیامت وہ گناہ بھی آپ کو مل جائے گا وہ گناہ بھی آپ کو بختنا پڑے گا آپ کے نام اعمال کا حصہ ہوگا اور چونکہ آپ نے کیا کہا یہ جامع ایت ایسے ہی ہے اس ایت کو آپ چسماں کر سکتے ہیں موبائل پہ اس کو آپ چشمہ کر سکتے ہیں کمپیوٹر پہ اس کو آپ چشمہ کر سکتے ہیں اپنی گاڑی پہ اگر آپ کا موبائل آپ کا کمپیوٹر آپ کی گاڑی خیر کے لیے استعمال ہو رہی ہے تو آپ کو جو ثواب ملے گا اس کمپیوٹر کی وجہ سے موبائل کی وجہ سے گاڑی کی وجہ سے اور اگر آپ کی یہ تینوں چیزیں یا اس جیسی دیگر چیزیں استعمال ہو رہی ہیں شر کے لیے آپ ان کا غلط استعمال کر رہے ہیں گاڑی پہ بیٹھ کے آپ جاتے ہیں بدکاری کرنے کے لیے جوا کھیلنے کے لیے میوزک سننے کے لیے اور موبائل آپ نے رکھا ہوا ایسے کاموں کے لیے تو پھر یہ موبائل یہ کمپیوٹر اور یہ گاڑی آپ کے لیے موبائل بن جائے گی تو نام اعمال میں ایک غلام موجود ہوگا تو آپ علی سلام نے بڑھا دیے اصول بتا دیا اسلام کا تو یہ جو لفظ پیچھے آیا تھا کہ ولو القطاعتیال ہوا اگر اس کی رسی ٹوٹ جائے فسنت تو وہ دوڑے یا وہ آپ کہہ لیں چڑھے شرفاً ایک چوٹی پہ اور نہیں ہے دو چوٹیوں پہ تو اس کے جو پاؤں کے نشانات ہیں اور اس کی جو لید ہے وہ اس کے لیے نیکیاں بن جائیں گی کس کے لیے اسمارک کے لیے چلیے جی اب ہے باب نمبر چار باب المسعب بین الخیری و گوڑوں کے مابین اور اونٹوں کے مابین دوڑ کروانا کیا کروانا دوڑ کروانا حدیث نمبر نو سو چونتیس نائن تھری فور قاف اس حدیث کو بیان کرنے والے کون سے امام ہیں امام خوری امام, امام مسلم ان عبداللہ ابن عمر روایت عبداللہ بن عمر سے ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سابقہ بالقید اللہ عدمت من الحفیاء و امد الحاثنیت الوداع بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوڑ کرائی دوڑ کروائی آپ نے ان گھوڑوں کے درمیان اللہ کی عز جو تیار شدہ تھے جو کیا تھے جن کی تجمیر ہو چکی تھی کیا ہو چکی تھی تزمیر تزمیر کس کو کہتے ہیں تزمیر سے مراد یہ ہے کہ گھوڑوں کو جن کی تزمیر کرنی ہو ان گھوڑوں کو پہلے خوب کھلایا پلایا جائے حتیٰ کہ موٹے ہو جائے اس کے بعد ان کی خوراک آسا سا کم کی جائے اور پھر انہیں اندر باندھا جائے کسی کمرے وغیرہ میں اور ان کے اوپر کوئی چادر وغیرہ بھی دی جائے کوئی کپڑا دیا جائے تاکہ ان کو ہوا نہ لگے ان کو پسینہ آئے اور ان کی چربی پگھ لے تو اس انداز سے جب ان کی چربی پگھ لے گی تو یہ گھوڑا باقی گھوڑوں کے مقابلے میں کہیں زیادہ تیز رفتار ہوگا تو اس کو کیا کہتے ہیں تضمیر یعنی کہ وہ گھوڑے جن کی تصویر ہو چکی جو تیار تھے جو ٹرین ہو چکے تھے تو عبدال عمر کہتے ہیں کہ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سابقا دوڑ کروائی ان گھوڑوں کے مابین اللہ تزمیرت تی جو تیار کیے جا چکے تھے جن کی تصویر ہو چکی تھی دوڑ کروائی کہاں سے من الحفیہ مقام حفیہ سے لے کر امدوہا سنیت الوداع اور ان کی جو تھی منزل جہاں پہنچنا تھا منزل مقصود انتہا وہ کیا تھی سنیت الوداع وہ کون سی جگہ تھی سنیت الودح یہ تقریباً میں چھ میل بنتے ہیں نبی علی السلام کے زمانے کے لحاظ سے پانچ میل آج کل کے لحاظ سے نہیں کیونکہ آج کل کے میل نبی علیہ السلام کے زمانے کے میل سے مختلف ہیں وسا بقاب الخیل تزمر مینت سنیطلا مچدی بنی زرعق اور آپ نے دوڑ کروائی ان گھوڑوں کے مابین جن کی تصویر نہیں ہوئی تھی جو تیار شدہ نہیں تھی ان کی دوڑ کروائی مینت سنیہ یعنی کہ الوداع سے لے کے مشد بنی زرعق تک اور یہ تقریباً ایک میل بنتا ہے جی یہ کیا بنتا ہے تقریباً جی ایک میل وہ البد اللہ ابن عمرہ کان حفیح منصا بقبی اور بے شک عبداللہ ابن عمر ان میں تھے جنہوں نے دوڑ میں حصہ لیا جنہوں نے گھوڑے دوڑائے جنہوں نے گھوڑے دوڑائے تو عبداللہ بن عمر ان میں شامل تھے انہوں نے بھی اس دوڑ میں حصہ لیا تھا سنیت الودا کاف گزرا ہے ہماری حدیث میں جی تو سنیا کس کو کہتے ہیں گھاٹی کو جی تو الوداع الوداعی گاٹی جی یعنی کہ یہ وہ گاٹی ہے جس تک اے مدینہ والے جہاں تک آتے تھے اس آدمی کے ساتھ جس کو انہوں نے الوداع کہنا ہوتا تھا جب وہ کسی کو الوداع کہتے مدینہ سے کوئی جا رہا ہے مہمان آیا واپس جا رہا ہے یا مدینہ کا کوئی آدمی کہیں جانے لگا ہے تو گھر والے دو صحباب جی. الوداع کہنے کے لیے جس گاڑی تک آتے تھے اس کا نام کیا رکھ دیا گیا سنیت الوداع الودا. اب باب نمبر پانچ باب فضل الرمی. تیر اندازی کی فضیلت یا آپ کہہ سکتے ہیں نشانہ بازی کی جی. الرمی کا معنی تیر اندازی بھی ہے جی. اور الرمی کا معنی نشانہ بازی بھی ہوتا ہے جی. جب آپ تیر اندازی کہیں گے تو پھر وہ محدود ہو جائے گا لفظ جی. اور جب آپ کہیں گے نشانہ بادی تو پھر وہ نشانہ بادی چاہے کلاسن کوف کے ذریعے ہو چاہے پسٹل کے ذریعے ہو چاہے تیروں کے ذریعے ہو چاہے ٹینکوں کے ذریعے ہو حدیث نمبر 935 935 خ خواہ اس حدیث کو بیان کرنے والے کون سے امام امام بخاری ان سلم الاقوائی رضی اللہ عنہ روایت ہے جناب سلما بن اکوا رضی اللہ تعالی عنہ سے وہ کہتے ہیں کہ مر نبى و صلی اللّہ عليں وسلم على نفر من اسلم تديل کہ نبی علیہ الصلاط وسلم اسلم قبیلے کے کچھ لوگوں کے پاس سے گزرے ين جو کیا کر رہے تھے نشانہ بازی کر رہے تھے تیر اندازی کر رہے تھے تیر اندازی کی مشق کر رہے تھے تیر اندازی کی پریکٹس کر رہے تھے فقال عل صلی اللہ علیہ وسلم تو فرمایا نبی علیہ الصلاۃ نے کہ ارم و بنى ابا کم کانیا ارمونی فلان اسماعیل کے بیٹو اسماعیل سے مراد کون ہے یہاں پہ اسماعیل علیہ السلام نبی پیغمبر اسماعیل کے بیٹو کیونکہ اہل مکہ کس کے بیٹے ہیں اسماعیل علیہ السلام کے اولاد ہیں عام طور پہ اور بنی اسرائیل اسماعیل علیہ السلام کے بھائی ساق علیہ السلام کے اولاد ہیں تو آپ کہہ رہے ہیں ارم بنی اسماعیل اسماعیل کے بیٹو نشانہ بازی کرو تیر اندازی کرو جی. ان ابا کمکان رامیا یقیناً تمہارا باپ تیر انداز تھا یعنی اسمائی کون اسماعیل علیہ السلام تم ان کے بیٹے ہو تو تم بھی یہ کام کرو جی. ارموان فلان تیر اندازی کرو اور میں فلان قبیلے کے ساتھ ہوں جی. میں اس معاملے میں فلان قبیلے کے ساتھ ہوں یعنی کہ وہ دو گروپ بنے ہوئے تھے اور تیر اندازی کا مقابلہ لگا ہوا تھا جی. تو آپ نے ترغیب دی کہ یہ کام کرو اچھا کام کر رہے ہو اور میں اس گروپ کا حصہ بن رہا ہوں میں بنی فلاں کے ساتھ ہوں فلاں قبیلے کے ساتھ ہوں قال راوی کہتے ہیں راوی کون سلمہ بن اقوا کہ فم سک عہد الفلیقیم دونوں گروہوں میں سے ایک نے اپنے ہاتھ روک لیے تیر اندازی روک دی مزید تیر اندازی کرنے سے انکار کر دیا فقات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو فرمایا نبی علیہ السلام نے ما ترمون تمہیں کیا ہے تم تیر اندازی نہیں کرتے کہنے لگے نرمی ہم, ہم کیسے تیر اندازی کریں جبکہ آپ ان کے ساتھ ہیں یعنی کہ ہم ان پہ تیر برسائیں جبکہ آپ ان کے ساتھ ہیں آپ سے مقابلہ کریں ہم فقع صلی اللہ علیہ وسلم تو فرمایا نبی علیہ السلام نے ارمو اندازی جاری رکھو تیر اندازی کروان کل میں تم سب کے ساتھ ہوں میں ان کے ساتھ بھی ہوں ان کے ساتھ بھی ہوں میں جی. کسی گروپ کا حصہ جی. نہیں ہوں اب یہاں پہ لفظ آپ کیا بول رہے ہیں مَعَا مَعیت کا. جی. کہ میں تم سب کے ساتھ ہوں جی. اب زہر نبی علیہ السلام ایک وقت میں ایک گروہ کے ساتھ کھڑے ہوں گے جی. یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک ہی وقت میں ان کے ساتھ بھی کھڑے ہوں ان کے ساتھ بھی کھڑے ہوں میں کئی دفعہ بتا چکا ہوں مائیت سے یہ لازم نہیں آتا کہ جو معیت ہے جو ساتھ ہے وہ جسمانی طور پہ ہو ایسا لازم نہیں آتا تو جب اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں تمہارے ساتھ ہوں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ میں تمہارے ساتھ ہوں وہ و ماک تمہارا رب تمہارے ساتھ ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ ذاتی طور پہ ہمارے ساتھ ہے اللہ تعالیٰ ذاتی طور پہ عرض کے اوپر ہیں بلند و بالا ہیں حل مخلوق سے اوپر ہیں اور وہاں پہ ہونے کے باوجود اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہیں علم کے لحاظ سے دیکھنے کے لحاظ سے سننے کے لحاظ سے قدرت کے لحاظ سے البتہ جو مسلمان ہیں اللہ کے نیک بندے ہیں اللہ تعالیٰ کی میت ان کے ساتھ خصوصی طور پہ ہوتی ہے یعنی کہ اللہ تعالیٰ علم کے لحاظ سے بھی ان کے ساتھ ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ مدد کے لحاظ سے توفیق دینے کے لحاظ سے نصرت کے لحاظ سے بھی ان کے ساتھ ہوتا ہے حدیث نمبر نو سو چھتیس نائن تھری سکس میم ان کے اس حدیث کو روایت کرنے والے امام کون امام مسلم ان اقبا بن عامر روایت اجناب اقبا بن عامر جوہنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے وہ کہتے ہیں سمیت و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا وہ علی المنبر جب کہ آپ کس کے اوپر تھے ممبر کے اوپر تھے یقولو آپ اس حال میں کیا آپ کہہ رہے تھے من الحمطاۃ تو یہ کیا ہے قرآن کی آیت کا شروع کا حصہ ہے پہلے آپ نے وہ انتراوت کیا آپ نے کہا واحد الحم ان کے مقابلے کے لیے کن کے مقابلے کے لیے کافروں کے ان کے مقابلے کے لیے تم تیار رکھو اس قوت کو جس کی تم استطاعت رکھتے ہو جو قوت تم تیار رکھ سکتے ہو تیار رکھو ان کے مقابلے کے لیے یعنی کہ تمہیں تیار رہنا چاہیے ان سے لڑنے کے لیے کوئی پتہ نہیں کب لڑنے کی ضرورت پیش آ جائے قوت تیار رکھو جی اچھا الا قوت الرمیو اب ایت کا یہ حصہ تلاوت کرنے کے بعد آپ کہتے ہیں خبردار یعنی کہ لوگوں دھیان سے سن لو جی. کہ بیشک قوت کس کا نام ہے الرمیو رم نشانہ بازی کا نام جی. تیر اندازی کا نام جی. قوت کس کا نام ہے جی. الرمیو, الرمیو. نشانہ بازی کا نام پھر کہا آپ نے الا ان قوت ار خبردار بشک قوت کس کا نام ہے نشانہ بادی کا تیر اندازی کا پھر کہا اللہ ان نل قوت ارمیو خبردار قوت کس کا نام ہے نشانہ بازی کا, تیر کا. پھر کہا اللہ نے کہا تھا کہ لوگو تم قوت تیار رکھو جی. کیا تیار رکھو قوت. تو آپ نے قوت کی تفسیر کیا کی ہے نشانہ بادی تیر اندازی جی. یعنی اس سے ایک تو یہ پتا چلا کہ نشانہ آبادی کے اوپر مسلمانوں کو زور دینا چاہیے جی. چاہے وہ نشانہ بادی پسٹل کی شکل میں ہو یا کراس نکوف کی شکل میں یا تیروں کی شکل میں یا ٹینکوں کی شکل میں گولہ کی شکل میں میزائلوں کی شکل میں یعنی کہ جو نشانہ بادی ہے اس کے اوپر مسلمانوں کو توجہ دینی چاہیے دوسرے نمبر پہ پتہ چلا کہ اللہ نے جو کہا کہ قوت تیار رکھو اس قوت میں سب سے اہم چیز جو داخل ہوتی ہے وہ کیا ہے نشانہ بادی تیر اندازی اور کوئی بھی نشانہ بادی تیسرے نمبر پہ کیا یہ کہنا درست ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان واحد الحم و سطح تم کہ تم ان کافروں کے لیے قوت تیار رکھو اس میں قوت سے مراد صرف نشانہ بادی ہے صرف تیر اندازی ہے یہ کہنا ٹھیک نہیں ہے کئی لوگ یہ کہتے ہیں کہ نبی علی، نبی علیہ السلام نے تفسیر کر دی آپ نے بتا دیا کہ قوت سے مراد تیر اندازی ہے تو کہانی ختم یعنی کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ گھوڑا لکھنا اس میں داخل نہیں ہوگا اس عید میں جب اللہ تعالیٰ کہنے کہ قوت یار رکھو تو اس میں گھوڑا داخل نہیں ہوگا باقی اسلحہ داخل نہیں ہوگا تلوار اس میں داخل نہیں ہوگی بس اس میں کیا داخل ہوگا نشانہ بادی جب کہ صحیح بات یہ ہے کہ نبی علی اللہ اسلام کی تفسیر کئی دفعہ وہ جزوی ہوتی ہے کیا ہوتی ہے جزوی ہوتی ہے لفظ عام ہوتا ہے اور آپ مثال کے طور پہ کوئی ایک چیز بیان کر دیتے ہیں اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ اس سے مراد صرف یہی چیز ہے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو چیز آپ نے بتائی ہے وہ سب سے پہلے اس میں داخل ہے تو جب آپ نے کہہ دیا خبردار قوت کیا ہے رمی ہے نشانہ آبادی ہے تیرندادی ہے اس کا مطلب ہے کہ قوت میں سب سے پہلے جو چیز داخل ہوتی ہے وہ نشانہ بادی ہے تیر اندازی ہے ورنہ قوت کا لفظ جو ہے یہ نکرا ہے تو ہر وہ چیز جو جنگ میں کام آئے وہ اس میں داخل ہے کوئی بھی جو آپ کے ذہن میں آتی ہے وہ اس میں کیا ہے وہ اس میں داخل ہے تو آپ کی تفسیر کا نام لے کر اس لفظ کو محدود کرنا مناسب نہیں ہے لفظ عام ہے نکرا ہے وہ عام ہی رہے گا اور اس میں ہر وہ چیز داخل ہوگی جس کو قوت کہا جا سکتا ہے لیکن جو چیز نبی الاسلام نے بیان کی ہے وہ سب سے پہلے داخل ہوگی تو یہ تفسیر کا اصول بھی ہے جو میں نے آپ کو بتایا ہے تو اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں قرآنِ حکیم سمجھنے کی توفیق دے اور آپ نے نبی علیہ صدلام کی احادیث سمنے کی انہیں جاننے کی انہیں پڑھنے کی, انہیں پڑھنے کی ان پہ عمل کرنے کی توفیق نہایت فرمائے اور کمیاں کتیاں نظر انداز فرمائے اللہ تعالیٰ تمام مسلمان مریضوں کو شفا دے جو پریشان ہیں ان کی پریشانیاں دور فرمائے یا اللہ جتنے بھی مسلمان پریشان ہیں ان کی پریشانیاں دور فرما جن کے پاس رزق کی کمی ہے انہیں رزق حلال دے جن کے پاس کوئی ملازمت نہیں ہے جاب نہیں ہے یا اللہ انہیں ملازمت دے جاب دے یا اللہ جن کے پاس اولاد نہیں ہے انہیں نیک اولاد دے یا اللہ ہم سب کو دین کے لیے کام کرنے کی توفیق دے ہمیں بھی ہماری اولاد کو بھی اور ہمیں صحت و تندرستی سے نواز ذلت و رسوائی سے محفوظ فرما یا اللہ مسلمانوں کو پوری دنیا میں غلبہ دے جو فوت ہو چکی ہیں یا اللہ ان پہ اپنی رحمتِ برقِ فرما انہیں ہر طرح کے عذاب سے محفوظ فرما